ہے کہ وہ ڈنک مارے گا لہذا اس سے کسی شکوی اور شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے لیکن جب اپنوں کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہو تو جس کو کہا جاتا ہے انگریزی لٹریچر میں ان کٹ سب سے زیادہ جو ہے تکلیف دے جو وار ہوتا ہے وہ, وہ ہوتا ہے جو کسی اپنے کی طرف سے آ رہا ہو جیسے کہ وہ شیکسپیئر کے ڈرامے میں آیا ہے بروٹس یو ٹو کہ باقی سب تو دشمنی کر ہی رہے تھے بروٹس تمہارا طرز عمل بھی یہ تو یہ طرز عمل جو رہا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا اس لیے کہ بہرحال کلبہ گو تھے اپنوں ہی میں سے تھے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام مومنین پر جو تہمت لگائی گئی اور اس کی جو شدید کرم کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے حضور کی رہی ہے طویل عرصے تک یہ وہ ہے ذاتی ایزا جو پہنچائی جا رہی ہے یا جیسے کہ تذکرہ موجود ہے سورہ انفال میں حضور پر خیانت تک کا الزام لگا دیا گیا ماکان النبی یا یغل کسی نبی کے شایا نشان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے روایات میں آتا کہ مال غنیمت نے خیانت کا الزام منافقین نے لگایا بہرحال کچھ اور تعبیریں بھی اس کی کی گئی ہیں لیکن سیرت میں یہ روایات موجود ہیں تو اپنوں کی طرف سے ایزاؤں کی نوعیت یہ ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام پر بھی اس طرح کی جو ایزائیں انہیں پہنچائی گئی ہیں اپنوں کی جانب سے اس کا تذکرہ سور احزاب میں آیا. ولاکن کلزین آزا موسا اللہ کالوک اللہ و جیحا اے مسلمانوں ان لوگوں کے مال نہ ہو جانا جنہوں نے موسا کو ایزا پہنچائی تھی تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے انہیں بری قرار دے دیا ان کی برات کا اظہار کر دیا جو انہوں نے کہی تھی یہ برات کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی الزام ذاتی نوعیت کے تھے اس لیے کہ برات جو ہوتی ہے وہ تو کسی ذاتی الزام سے ہوتی ہے کوئی شخصی الزام کوئی ذاتی الزام یا کسی اور طرح کی عیب چینی عیب جوئی اسی سے برات ہوتی ہے تو یہ ہے در حقیقت وہ ذاتی ایزا ولاکولو کلزین آزا موسا ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسا کو ایزا پہنچائی تھی وہ بر رہا اللہ میں تو اللہ تعالیٰ دے تو ان کی برات کا اہتمام کیا اور جو الزامات بھی ان پر لگائے گئے تھے یا جو ایب انہیں لگائے گئے تھے ان سب سے ان کی برات کا جو ہے اظہار فرما دیا وہ کان اللہ لفظ وجیحہ میں بھی ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی ذاتی نوعیت کے الزامات اور ذاتی نوعیت کی ایزائیں تھی کہ جو حضرت موسا کو ان کی قوم نے ان کی اپنی امت نے پہنچائی لیکن یہاں جس ایزا کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دوسری ایزا ہے یہ ایزا ہے نبی کے مشن میں اس کا ساتھ نہ دینا حکم عدولی کرنا نبی کی پکار پر لبیک نہ کہنا رسول حکم دے رہا ہے آگے بڑھو کفار سے مقابلہ کرو اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرو اس وقت اگر قوم آگے نہیں بڑھ رہی امت ساتھ نہ دے جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا غزوہ عہود میں کہ تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر واپس آگئے مدینے تین ہزار کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہوا ہے کیل کانٹے سے لے سے بھرپور تیاری کر کے آیا ہے یہاں سے بمشکل ایک ہزار آدمی لے کر حضور مدینے سے نکلے ہیں ان میں سے بھی 300 واپس آ اس وقت کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اندازہ دادا اسی طرح کا معاملہ جو ہوا حضرت نوسا علیہ السلام کے ساتھ کہ جب حکم دیا گیا ہے کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان سے اب قتال کرو جنگ کرو اس کا پورا تسکرہ جو ہے سورہ معاہدہ کے اندر موجود ہے کہ وہاں صاف انہوں نے کوڑا جواب دیا جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے کالو یا مسا اند خلا بدم مادام فی <فیحا> انہوں نے یہ کہا کہ اموسا پہلے موجے کے ذریعے سے اس قوم کو یہاں سے نکال دیجیے تب ہم داخل ہوں گے لڑنے کے لئے ہم تیار نہیں ان نفیحہ قومن جباری یہ تو بہت ہی زوراور قوم ہے بڑی زبردست قوم ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اور جب انہیں ترغیب دلائی گئی سمجھانے کی کوشش کی گئی حضرت موسا کے دو ساتھیوں نے انہیں کچھ ملامت بھی کی کچھ سمجھایا بھی جن میں حضرت یوشا نون جو ان کے خلیفہ ہوئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے خلیفہ اول اور ایک دوسرے ساتھی ان کے انہوں نے کوشش کی تو صاف جواب دیا کالو یا موسا انا نم نت کھلا ہا مدماد اے موسا ہم ہرگز اس عرض مقدس میں فلسطین میں داخل تک نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم وہاں موجود ہے فض ابندوربوں کا فقات ان ہونا قائدوں تو جاؤ خود تم اور تمہارا رب مراد یہی ہے کہ اب تک بھی تو موجے دکھاتے رہے تو اب پھر کوئی موجہ دکھاؤ یہاں سے انہیں نکال باہر کرو فضا بنتاب اور رب وہ کا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو ان نہ ہم تو یہاں بیٹھے اس پر جو بیزاری پیدا ہو. یہ لفظ بیزاری جو میری زبان پر آ رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے پچھلی نشست میں میں بیان کر چکا ہوں مخت کا لفظ مخت کے معنی ہے کبورا مقتن ان دن تقور مالک بیزاری کی کیفیت کی شدید بہت بڑی ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی بات کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں یہاں بھی اس بیزاری کا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت اموسا علیہ السلام نے اللہ تعالی کے جناب نے پھر جو فریاد کی ہے قال رب انی لا عملے کو اللہ نفسی واخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین حضرت موسا نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے ہم دونوں حاضر ہیں تیرا حکم ہے جنگ کا ہم حاضر ہیں ہم جنگ کریں گے لیکن یہ کہ یہ قوم جو ہے انکاری ہے صاف کورا جواب دے رہی ہے تو پروردگار اب میں ان کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا میرے ہمارے اور ان کے درمیان تفریق کر دے اور یہ وہی موسا علیہ سلاط وسلام جنہیں اپنی قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی کو جبکہ ایک اسرائیلی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا تھا اور اس اسرائیلی نے سورہ قصص میں پوری تفصیل موجود ہے جب فریاد کی مدد طلب کی ہے تو ایک گھوسا رسید کیا اس قبطی کو اور اس کا برکس نکال دیا اس کی جان نکل گئی اس درجے محبت اور حبیت اپنی قوم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی لیکن یہ کہ اب ان کے طرز عمل کی وجہ سے وہ مقت کی کیفیت بیداری کی کیفیت کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ففروخ بین النابینقم ان اے اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کی قوم کے درمیان اب تفریق کر دے اب ہمارے اور ان کے درمیان ان جدائی پیدا کر دے اب ہم ان کے ساتھ رہنے کے لئے آمادہ نہیں یہ ہے وہ تاریخ جو یہاں بیان ہو رہی ہے وسطالموسال قومی یا قوم لمتوز وقت رسول اللہ تو پھر نوٹ کر لیجیے کہ ایزائیں جو دی گئی حضرت موسا علیہ السلام کو وہ ذاتی نوعیت کی بھی تھی کہ جن کا تسکرہ سورہ اذاب میں ہے لیکن یہاں جس ایزا کا تسکرہ ہے وہ در حقیقت وہ ہے جو سورہ معایدہ میں جس کا ذکر ہے اس لیے کہ وہاں بھی کا حکم تھا اور یہاں بھی اس آیت سے متصل القبل قتال والی آیت ہے ان اللہ یوحب النزین یو قاتل فی سبھی سب فن کا نہم تو چونکہ قوم نے اس وقت قورا جواب دیا کتال سے انکار کیا تو اس وقت جو بیزاری کی کیفیت حضرت ابوسا علیہ السلام میں پیدا ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگر اس صورت کے مضامین کے اعتبار سے تو ضمنی شمار ہوگا فلم ازاغ ازاغ الماح البا لیکن یہ بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ قرآن حکیم میں فلسفہ اور حکمت کے جو اہم ترین مضامین آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل خطاب ہے امی کے ساتھ تھا عرب کے لوگ بلوموم کو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے ان کا نام ہی امی ان پڑھ قوم قرار دیا گیا تو فلسفہ اور منطق اور حکمت یہ گویا کہ ان کے مزاج کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی رکھنے والے نہیں تھے چونکہ اصل مخاطب وہ تھے قرآن کے اولین مخاطب وہ تھے لہذا اس قسم کے غامز مضامین جہاں بھی قرآن میں آئے ہیں وہ اس طور سے آئے ہیں کہ کسی سلسلہ کلام میں ضمنی طور پر کوئی بہت بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہے کہا کہ اگر کوئی شخص اس پر غور نہ کرے تب بھی وہاں سے گزر جائے تو تسلسل جو ہے کلام کا اور خطاب کا برقرار رہے البتہ جس میں وہ صلاحیت اور استعداد ہو پھر وہ وہاں رک جائے گا اور وہاں پر گویا کہ اپنی مائکروسکوپ کا لینس جو ہے وہ فکس کر کے اور وہ پھر توقف کرے گا غور و فکر کرے گا پھر اسے وہاں سے وہ حکمت کے بوتی جو ہے وہ دستیاب ہو جائیں گے تو قرآن مجید کا جو قانون ہدایت و ضلالت ہے اس کے ضمن میں نہایت اہم دفعہ اس قانون کی اس جگہ پر آئی ہے جس سے وہ جو مسئلہ بعض جگہ پر الجھ جاتا ہے اس لیے کہ ہدایت و ضلالت کے ذمن میں جبر و قدر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کی بعض آیات کے حوالے سے تو آتا ہے کہ بس اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گویا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کا حاصل کرنا اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے گویا کہ در حقیقت گمراہی جو ہے وہ ان الفاظ سے بظاہر جو متبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کا سبق جو ہے وہ اللہ کا کا فیصلہ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں یہاں اس کو کھول دیا گیا فلما زاحو ازاق اللہ کو اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا جس کے دل میں کجی ہوگی جو خود کجی کا فیصلہ کر لے گا پھر اللہ اس کے دل کو بھی کج کر دے گا یہ بات یہاں پر نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ یہاں پر پہلے کجی کی نسبت ان کی طرف ہے فلما جب وہ ٹیڑھے ہو گئے انہوں نے ٹیڑھی روش اختیار کی روی اختیار کر لی اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے آزا اللہ قلوبہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا و اللہ اللہ یہ دل اس لیے میں نے ارض کیا تھا یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا اس کو جو ہدایت کا تعلیم ہو ہدایت کا جویا ہے ہدایت کا خواہش بن جائے ہدایت دے گا لیکن جو ہدایت کا جویا نہیں جو زلالت ہی کا جویا ہے اور متلاشی ہے جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی ہی پر بیٹھتی ہے تو اگر کسی کی فطرت مست ہو چکی ہے وہ کجی ہی کا متلاشی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راستے پر ڈالتا ہے اور کسی کی پھر منطقی انتہا وہ ہے جسے قرآن مجید میں ختم قلوب سے تابر کیا گیا ختم اللہ ہو اللہ قلوب ایک آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اس کے قلب کو اسی رخ پر ڈال دیتا ہے ہوتے ہوتے جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن آدمی ایک طرف ترقی کرتے ہوئے تدریجن بڑھتا چلا جاتا ہے ایک حد تک تو ایسا ہوتا ہے کہ واپسی کا بھی امکان برقرار رہتا ہے کہ انسان اگر سوچے اور اپنے قدم جو ہے ریٹریس کرنا چاہے تو اس کا امکان ہے لیکن ایک حد وہ آ جاتی ہے کہ پھر انسان کے لیے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا انسان اس کو قرآن کہتا کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر موہر ختم اللہ اللہ قلوب اہم و الاسم اہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر سماعت پر مہر کر دی ہے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ پر چکے یہ ہے وہ آخری کیفیت کے جو اس قانون کی اس دفعہ کے زد میں جو لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کجی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی کج کر دیتا ہے ان کی سوچ بھی ٹیڑی ہوتی چلی جاتی ہے ان کا زاویہ فکر جو ہے وہ کج ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں ترقی کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ بال آخر اللہ علی قلوبہ اللہ کلوبئی و ختم اللہ اللہ کلوبئی یہ دو تعبیرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر بور لگا دیتا ہے اب آئیے دوسرا دور جو ہے تاریخ بنی اسرائیل کا اس کال ایسب نمری یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ اب نوٹ کر لیجیے کہ یہ تیرہ سو برس کا تیرہ صدیوں کا فصل ہے ان دو ادوار میں چونکہ بحثیت امت جو تاریخ شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی ویسے تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے تو لٹرلی تو سمجھا جائے گا کہ حضرت یعقوب کے زمانے ہی سے ان کی تاریخ شروع ہو گئی لیکن اس وقت تک بس یہ ایک نسل ہے ایک خاندان ہے اصل میں امت کی حیثیت جو انہیں حاصل ہوئی امت مسلمہ کی وہ اس وقت جبکہ انہیں کتاب عطا ہوئی تورات حضرت موسا علیہ السلام کی بیسط کے ساتھ ان کی تاریخ ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے شروع ہوئی اور تیرہ سو برس تک یہ اللہ تعالی کا جو خاص فضل اس قوم پر ہوا ہے واقع تن اس کا بہت بڑا مظہر ہے کہ ان کے ہاں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں یہ تار مسلسل چلتا رہا ہے ہر وقت ایک نبی موجود کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ نبی موجود نہ ہو چنانچہ اس کی سراہت ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کانت مرو اسرائیل تصوص ہو الانبیاء لمبیا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے سیاست سے مراد ہے انتظام اہتمام انسرام کسی قوم کے معاملات کا اہتمام اور انتظام کرنا تو یہ سیاست جو تھی بنی اسرائیل کی انبیاء کے ہاتھوں میں تھی اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کل حلق نبی خلف نبی جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہی ہوتا تھا یہ تسلسل کے ساتھ تیرہ صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے یہاں تک کہ اور یہ بھی عجیب مشابت ہے اول و آخر میں کہ آغاز کے وقت بھی دو رسول تھے حضرت موسا بھی اور حضرت ہارون بھی علیہ سلاط وسلام اور جب یہ افطار ختم ہوا ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں فطرت اولا نبوت کا سلسلہ جو ہے اس میں پہلا جو وقفہ آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے ماں بہن ہے یہ چھ سو برس جو ہے یہ فترت اولا کہلاتی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اور اب یہ فطرت ہے ہمیشہ کے لیے ختم نبوت ہو گئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن درمیان میں پہلا وقفہ جو آیا ہے وہ یہ چھ سو برس ہے چھ صدیاں ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ صلاح وسلام کے مابین تو یہ جو سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے بنی اسرائیل کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے حماشن بھی حضرت یا موجود تھے علیہم صلاحت علیہ والسلام تو اب حضرت عیسا علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا یہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے وہ اس کہا تھا عیسب یا ایا اسرائیل اور یاد کرو جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسا نے علیہ وسلا تو اے بنی اسرائیل اے اسرائیل, اے اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد انی رسول اللہ علیہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں یہ دو مقامات ایسے ایک مکی صورت ہے سورہ مریم اور سورہ آل عمران مدنی صورت ہے دونوں میں حضرت یاحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بیک وقت موجود ہے ایک ہی سلسلہ کلام میں پہلے حضرت یاحیہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن سورہ آل عمران میں یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ حضرت یا علیہ السلام کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے ان کی ودہ کی ہے تعریف بیان کی ہے لیکن اس کا اختتام ہو جاتا ہے نبی یم من الصالحین وہ نبی تھے صالحین میں سے نبی تھے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو رسولاً الب بنی اسلائی ان دونوں تعبیرات میں بڑا فرق ہے حضرت یاحیہ صرف نبی تھے رسول نہیں تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور اس بات کو اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے جیسے حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوا علیہ السلات وسلام انہیں شہید کر دیا گیا رسول کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا رسول قتل نہیں کیے جا سکتے رسول کے در پہ جب ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے رسول کو بچایا ہے اور زندہ آسمان پر اٹھایا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل بہرحال یہاں بھی سرحد کے ساتھ انی رسول اللہ علیہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب اور خاص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے یہ گویا کے حضرت موسا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک لنک کی حیثیت رکھتے ہیں لما کل مابین من تو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں مستاق بن کر آیا ہوں ان کی اس ان چیزوں کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہیں وہ مبشرم برس یاسمہ احمد اور میری دوسری حیثیت یہ ہے کہ بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاص حیثیت ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ جلیل القدر پیغمبر ہے رسول ہے اللہ نے انہیں کتاب بھی دی ہے انجیل لیکن کوئی نئی شریعت لے کر وہ نہیں آئے بلکہ حضرت موسا علیہ السلام ہی کی شریعت کی تجدید اور توسیق کرتے ہوئے آئے گویا کہ اس حیثیت سے حضرت موسا علیہ السلام کی ہی جو کا جو تسلسل ہے امت موسا کا اسی کا ایک حصہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بے بھی ہے اور یہ بات اس دور میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ کہی ہے وہ جو دی ہنڈریڈ کا مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ سرحد کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں اس وقت تک عیسائیوں کی حیثیت ان کے پیروکاروں کی حیثیت یہود ہی کے ایک فرقے اور جماعت سے زیادہ نہیں تھی کوئی علیحدہ تشخص کو علیحدہ امت کو علیحدہ حیثیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معین نہیں کرائی بلکہ وہی جو امت ہے امت موسا علیہ صلاحت والسلام اور وہی جو شریعت ہے شریعت موسوی اللہ صاحب صلاح والسلام در حقیقت اسی کا تسلسل اسی کی توسیق ہے چنانچہ متی کی انجیل میں یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا ہر یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں اب اسے بھی وہ آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا قسمت کی ستم ظریفی کہ سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے کچھ ہی عرصے بعد تھوڑے حصے دنوں کے بعد طے کر دیا کہ شریعتوسری ہم پر لاگو نہیں ہے اور یہ مذہب جو ہے موجودہ عیسائیت یہ ایک عجیب مذہب کی حیثیت لگتا ہے جس میں سرے سے شریعت ہے ہی نہیں صرف ایک عقیدہ ہے ڈوگما ہے اور صرف کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں یا یہ کہ بعد میں اس نے ایک مستر کی اور تصوف کی شکل اختیار کر لی ہے اللہ اللہ خیر صلی لیکن یہ کہ انبیاء اور رسل کے ساتھ جو اہم ترین شے ہوتی ہے یعنی اللہ کی شریعت اللہ کا قانون عوامل اور نواحی حلال اور حرام کے فیصلے اس کا سرے سے وجود ہی اس نیند کے اندر اب موجود نہیں لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں اور خود انجیل کے الفاظ اس کی توثیق کرتے ہیں تائید کرتے ہیں کہ ہر جد مت گمان کرنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے تبدیل نہیں ہوگا یہ ہے حضرت اس علیہ السلام کے الفاظ جو آج بھی متی کے انجیل میں موجود ہیں البتہ مصدق کل ما بینا تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے اس میں ایک تو ادھر اشارہ ہو گیا کہ تورات اس وقت محفوظ نہیں رہی تھی جو کچھ باقی ہے موجود ہے تورات میں سے اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیشت سے تقریباً سات سو سال قبل نبو کیڈ نظر نے جو حملہ کیا تھا یروشلم پر اور جو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی یہ کل سلحمانی کی اور چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا اور بقیہ چھ لاکھ کو قیدی بنا کر وہ لے گیا تھا بےبلونیا اس وقت سے وہ اصل طورات دنیا سے غائب ہو چکی ہے کہ جو حضرت موسا علیہ السلام نے عطا کی تھی سمت کو نہ اب وہ پتھر کی تختیہ موجود ہے کہ جن پر وہ حکام اشرا جو ہے وہ لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر عطا کیے تھے نہ وہ اصل صحف موسا جو ہے ان کا کوئی وجود موجود ہے بلکہ ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر جب کیپٹیوٹی سے رہا ہو کر دوبارہ یہ آئے ہیں یروشلم آباد کیا ہے انہوں نے کہ خسرو یا کرنین کی مہربانی سے اس کے بعد یادداشت سے انہوں نے دوبارہ یہ تورات مرتب کی ہے جو پہلی پانچ کتابیں ہیں اس وقت اولڈ ٹیسٹامنٹ کی اس اعتبار سے یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں مصد کل بین یدیا منتورا جو میرے سامنے تورات میں سے جو کچھ موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں البتہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ مفہوم کیا ہے یہ دو مفہوم ہے اور چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں میں اس مضمون کو جاری رکھوں گا بارک اللہ علی ولا کم فرقرانی عظیم و نفاانی ویاکم کم بلآیات و, نفعنی و